سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علیشان درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وصحبی وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے خوب خوب پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں ان شاء اللہ اس کی بے شمار برکتیں آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے الحمدللہ اس وقت ہم مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کے خواب شامل کرتے ہیں اور اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی ایک علم ہے جس طرح دیگر علوم ہے ایک علم تفسیر علم حدیث اور دنیاوی طور پر بہت سارے علوم ہیں دینی طور پر اصول حدیث اصول تفسیر اس کے علاوہ صرف نحو اور علم المعانی علم البدی اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے علوم ہیں اسی طرح ایک علم علم تعبیر بھی ہے یعنی خواب کی تعبیر کا علم اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا یوسف علا نبی والسلام کو خواب کی تعبیر کا زبردست علم عطا فرمایا میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم بھی خواب کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے اور جیسی آپ بیان فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی معاملہ ظاہر فرما دیتا یہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندے کو آنے والے معاملے پر اشارہ دے دیتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی میسج دینا چاہتا ہے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو بعض اوقات خواب کے ذریعے بھی دیا جاتا ہے کیونکہ جب تک انبیاء کے نام علیہ السلام کا سلسلہ تھا انبیاء پر وہی نازل ہوتی تھی مگر چونکہ پیارے حبیب علیہ سلاط والسلام آخری نبی اب کوئی نبی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا وہی کا سلسلہ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں تک بعض اوقات خواب کے ذریعے بھی بات پہنچاتا ہے بعض اوقات کسی گناہ سے روکنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تبارک اب تعالیٰ خواب کے ذریعے اسے تمبی فرما دیتا ہے تو آج کے سلسلے میں بھی ہم نے مختلف خواب شامل کیے ہیں مگر آج کے سلسلے میں ہم نے جو خواب شامل کیے ہیں ان میں ای میلز ہیں ہمیں جس طریقے سے اسلامی بھائی کال کرتے ہیں اور اپنا خواب ریکارڈ کرواتے ہیں اسے ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنا دیں اسی طرح ہمارا پورا ایک شعبہ ای میل کا بھی ہے دنیا بھر سے ہمیں روزانہ کئی ای میل موصول ہوتی ہیں اور الحمدللہ ہم ان کی تعبیر بذریعہ ای میل ہی انہیں فارورڈ کرتے ہیں رپلائی کرتے ہیں مگر بسا اوقات ہم ان ای میلز میں سے بعض ای میلز اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ مدنی چینل کے دیگر ناظرین کو بھی ان سے فائدہ ہو ان کے زمن میں جو وظائف بیان کیے جائیں جو تعبیر بیان کی جائے اس سے فائدہ ہو اسی طرح ہمیں آپ کی فیڈ بیک بھی ملتی ہیں اور دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوتی ہے ہمارے مدنی چینل کے بعض ناظرین وہ ہیں آپ کو سن کر شاید حیرت ہو شاید اچھا لگے خوشی محسوس ہو بہرحال ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے مدنی چینل کے بعض ناظرین وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ڈائری بنائی ہے اور ڈائری بنائی ہے اور اس کے اندر ایک پوشن انہوں نے رکھا ہے تو وہ روحانی علاج کا ایک پوشن انہوں نے رکھا ہے تو وہ خوابوں کی تعبیر کا ایک پورشن انہوں نے رکھا ہے تو دارالفتا اہل سنت کا اب جس ٹائم پر وہ بیٹھتے ہیں مدنی چینل پر سامنے روحانی علاج سلسلہ ہے اب دیکھتے ہیں اس میں وظیفہ بیان کیا گیا پہلے اس پہ مسئلہ آیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ شوگر ہے اس نے نوٹ کیا شوگر پھر وظیفہ بیان کیا کہ شوگر سے بچنے کا یہ وظیفہ ہے اس نے اپنے پاس نوٹ کر لیا اگلا عمل کسی پر جادو ہے جادو سے بچنے کا یہ وظیفہ کسی پر جنات ہے اس سے بچنے کا یہ وظیفہ تو اس کی ایک ڈائری ہے اب اگر اس کو ان معاملے میں سے ان پریشانیوں میں سے اگر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اپنی ڈائری میں اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے اگر اس کوئی پوچھ لیتا ہے تو اپنی ڈائری میں دیکھ کر بتا سکتا ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو آپ سلسلہ ضرور دیکھتے ہوں گے ہمارے بعض ناظرین وہ بھی ہیں کہ جو ہمارے جنہوں نے سارے ہی سلسلے دیکھے ہوں گے مگر انسان کے ذہن ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو بیک وقت وہ یاد رکھ سکتے ہیں. اگر آپ انہیں لکھ لیں گے ضروری باتیں اہم باتیں احادیث کریمہ وظائف جس کے آپ اچھا سمجھیں ہر بات ہی اچھی ہے جسے آپ اپنے لیے ضروری سمجھیں انہیں لکھ لیں گے تو ان اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اسی طرح دارالافت سنت کا آپ کا پوشن ہے اس میں مسائل کہ ایسا کہنے سے ایس ایسے جملے کہنے کا کیا حکم ہے جواب ایسا جملے کہنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسی معلومات ہے کہ آپ کو زندگی بھر وہ آپ کی ڈائری میں رہے گی جب بھی آپ اس کا مطالعہ کریں گے آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھیں بالکل دیکھیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے لکھنے کا بھی کچھ نہ کچھ ترکیب کیجیے بات تو شاید آپ کو تھوڑی سی مشکل گزری ہو ہو سکتا ہے کہ کسی کو شاید ناگوار بھی گزری ہو لیکن ناگواری کی بات نہیں ہے بات ہے ایک حقیقت کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کا کچھ فائدہ تو ہو فی دیکھنے کا فائدہ آپ نے دیکھ لیا سلسلہ فائدہ ہوا مگر آپ لکھ لیں گے تو آپ خود سوچیں کہ اس کا فائدہ آپ بعد میں بھی حاصل کر سکیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین ان سے میں التجا کرتا ہوں کہ وہ یہ جو خواب بیان کیے جا رہے ہیں تعبیر بیان کی جائیں گی ان میں جو وظائف بیان کی جائیں گی تو آپ قلم ڈائری لے لیجئے اسے نوٹ کریں اللہ تبارک وطالعہ اس کی ضرور برکتیں آپ کو نصیب فرمائے گا آئیے اپنی ای میلز کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی بیان کی جائیں سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و بارک وسلم ضمیر بھائی اور پاکستان سے ہی اسی ملک سے انہوں نے ہمیں ای میل کی ہے کہ میں خواب میں اکثر سانپ دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ میں خواب میں اکثر سانپ دیکھتا ہوں اور ان کو مار بھی دیتا ہوں اس کی کیا تعبیر ہے زمیر بھائی آپ نے خواب میں سانپ دیکھا اور آپ ان کو اکثر مار دیتے ہیں یہ خواب تو ہم نے پہلے بھی اپنے سلسلوں میں شامل کیا ہے کہ سانپ اگر آگے کا دشمن ہے اور اس کو ہلاک کر دینا دشمن کو ہلاک کر دینا ہے تو ان شاء اللہ آپ کو دشمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے یعنی دشمن تھا مگر دور ہو گیا اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم فرمائے اور اگلی ایمیل دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے اور اس کی کیا تعبیر اب ان کو بیان کی جائے گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و بارک وسلم سرفراز بھائی نے ہمیں ای میل کی ہے اور اپنی ای میل میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا انتقال ہو چکا ہے میں مر چکا ہوں دنیا سے جا چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ قبر میں دفنا دیا جاتا ہوں ایک تو ہے انتقال ہونا انہوں نے اپنا انتقال دیکھا اور انتقال کے بعد ان کو قبر میں اتار دیا گیا قبر میں دفنا دیا گیا برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا صرف اگر اتنا حصہ دیکھا اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا عمر بڑی ہوگی مگر کسی نے یہ دیکھا کہ دفنا دیا گیا دفن کیا جا رہا ہے یا دفنایا تھا پھر باہر واپس آ گیا یا کوئی ایکسٹرا کوئی معاملہ دیکھا تو اب تعبیر وہ نہیں رہے گی کون سی تعبیر کہ عمر کے طویل ہونے والی بلکہ اب تعبیر بدل جائے گی تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ فوت ہو گیا اور مردوں جیسی حالت نمایاں ہے اگر دفن نہ ہوا اگر وہ دفن نہیں ہوا خواب میں تو اس کی اصلاح کی امید ہے مطلب یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوا اور وہ دفن نہیں ہوا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو اصلاح یعنی سیدھے راستے پر آ جائے گا اس طرح سے نصیب ہو جائے گی اور اگر اسے دفن بھی کر دیا گیا تو اب اس کی تعبیر مناسب نہیں ہے اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اسے دفن بھی کر دیا گیا تو اب اس کی تعبیر مناسب نہیں ہے وہ الفاظ میں اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتا ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسا شخص اپنے ایمان کی فکر کرے کیونکہ جو شخص اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا قریب ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے اور توبہ کیجیے پیارے آکص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم دن میں ستر ستر بار بھی استغفر اللہ کا ورد کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے توبہ اور معافی طلب کیا کرتے تھے تو آپ کے خواب میں اس طرح اشارہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے نادم ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کر رب کے حضور حاضر ہو جائیں انشاءاللہ اللہ ضرور کرم ہوگا اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ پھر سے زندہ ہو گیا اور قبر سے باہر نکل آیا تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا حال اچھا ہوگا اس نے دیکھا انتقال ہو گیا قبر میں دفنا دیا گیا پھر اس نے دیکھا کہ میں دوبارہ زندہ ہو گیا قبر سے باہر واپس آ گیا تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ حال اچھا ہوگا میں دوبارہ خلاصہ نرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے متلقن دیکھا اس کا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ عزوجل اس کی عمر بڑھے گی طویل ہوگی کسی نے دیکھا انتقال ہو گیا مگر اسے دفنایا نہیں گیا تو اس کے اصلاح کی امید ہے کسی نے دیکھا انتقال ہوا اور اس کو دفنا دیا گیا تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور اسے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ توبہ کی استغفار کی کثرت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اگر کسی نے دیکھا کہ انتقال ہوا دفنا دیا گیا دوبارہ زندہ ہوا اور قبر سے باہر آ گیا تو اب خواب اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حال اچھا فرمائے گا تو سرفراز بھائی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک کا کو اس خواب کی برکت نصیب فرمائے اس خواب میں جو ناخوشگوار بات ہے اللہ تعالی اسے واضح نہ فرمائے اللہ تعالی اسے ظاہر نہ فرمائے اور جو خوشگوار بات ہے اللہ تعالی اسے ظاہر فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ علی علی صلی اللہ تعالی محمد وبارک وسلم محمد آصف انہوں نے بھی ہمیں ای میل کی ہے کہ میں میں نے یہ خواب میں دیکھا آصف بھائی بیان کرتے ہیں کہ چند لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور میں گاڑی پر جا رہا ہوں اچانک دو لڑکے آتے ہیں اور مجھ سے میری گاڑی چھین کر بھاگ جاتے ہیں اس کی تعویر بتا دیں دراصل ایسے خواب ذہنی خیالات کی بنا پر آتے ہیں جیسا آدمی سوچتا ہے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کسی نے دی کر لی موٹر سائیکل چھین لی گاڑی چھین لی بٹوا چھین لیا موبائل چھین لیا چونکہ آج کل حالات ہی کچھ ایسے ہیں ہمارے ذہنوں میں ایسے خیال آتے ہیں آئے دن ایسی خبریں سنتے ہیں پھر خبریں دیکھنے کا بھی ہمیں بہت شوق ہے خبریں بھی دیکھتے ہیں اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں جب یہ جب سب چیزیں ذہنوں میں ہیں تو بعض اوقات خواب اس لیے بھی آتا ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب کی تعبیر ہو بلکہ بعض خواب جو آپ سوچتے ہیں وہ نظر آتا ہے بعض اوقات خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی صف بھائی آپ کے خواب میں کوئی پریشانی اور گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے بہرحال آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جانی اور مالی نقصان سے محفوظ فرمائے ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ایک وظیفہ آپ کو اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کو شیخ کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ وظیفہ شجرائے قادریہ تاریہ رضویہ میں بھی لکھا ہے اپنے مریدین کو عطا فرمایا ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی ولدی و ولدی و اہلی و مالی جو شخص روزانہ تین مرتبہ یہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دین اس کی جان اس کے گھر والوں اور اس کے مال سب کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے گا تو جان مال اپنی عزت اور اپنے گھر بار اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ دعا یہ وظیفہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت تین بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ شاء و جل تمام ہی جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وبارک و وسلم اگلی ای میل ہمیں رضوان بھائی انہوں نے کی ہے کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا چاند پر چلے گئے اور وہاں پر چل نہیں پا رہے چاند پر تو چلے گئے مگر چاند پر یہ چل نہیں پا رہے کبھی ایک جانب گرتا ہوں تو کبھی دوسری جانب گرتا ہوں اور پھر زمین پر آ گیا پھر زمین پر گر جاتا ہوں چاند پر گئے مگر چل نہیں سک کبھی ایک جانب گرتے ہیں کبھی دوسری جانب گرتے ہیں اور پھر آخر کار زمین پر گر جاتے ہیں تعبیر بیان کر دیں آپ کے خواب کی بھی تعبیر بیان کرتے ہیں تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ کے خواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے کچھ معاملات کے اندر آپ کو مشکل پیش آئے گی اور بالاخر عزت میں اور مرتبے میں کمی آئے گی چلتے ہوئے صحیح طور پر نہ چل پانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کاموں میں مشکلات آئیں گی اور اوپر سے نیچے گر جانا یہ عزت میں اور رتبے میں کمی کی دلیل ہے مگر اس کا بھی ظاہر ہونا کوئی سو فیصد ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے جو آپ کے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرمائے جو آپ کے حق میں بہتر ہو اور آپ کی اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ عزت مرتبے کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برائی سے محفوظ فرما لے آپ بھی دعا کریں خاص طور پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے پاکستان کے یہ میرے پاس واضح نہیں ہے کہ آپ کون سے شہر میں غالباً پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ہی ہفتہ وار اجتماع جو کہ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے گھر کے قریب آپ کے شہر میں یا آپ ایسے گاؤں میں یا ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر اجتماع نہیں ہوتا تو مدنی چینل تو ہے ہر جگہ یقیناً آپ نے بھی مدنی چینل دیکھ کر ہی ہمیں ای میل کی ہوگی یا میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جن کے گھر کے پاس جن کے شہر میں اجتماع نہیں ہوتا تو ہر گھر میں ٹی وی ہے اور ہر گھر میں ٹی وی ہے اور الحمدللہ مدنی چینل ہے تو آپ مدنی چینل پر بھی براہ راست جمع رات کو ہونے والے اجتماع میں شرکت کر سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں تو آپ اول تاخیر اجتماع ملاحظہ فرمائیے ممکن ہو تو اجتماع میں شرکت کیجئے اور اول تاخیر شرکت کریں اس میں مانگے جانے والی دعا میں شریک ہوں اللہ تبارک کا تعالی اس میں مانگے جانے والی دعا جو آشقان رسول کے ساتھ ہوتی ہے کسی کے آمین کے ذریعے آپ کی بھی مشکلات آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور ضرور کرم ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مالک وسلم فرحان بھائی کہتے ہیں کہ کشتیاں خواب میں دیکھیں اور وہ سمندر کے کنارے پر کھڑی ہوتی ہیں پھر میں نے اچانک گمبد خزرہ کی زیارت کی سبحان اللہ اس کی تعبیر بیان کر دیجئے ماشاءاللہ اللہ فرحان بھائی کشتی کا جو دیکھنا آپ نے جو کشتی خوف میں دیکھی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خوف سے نجات ملے گی ان شاء اور اگر کوئی شخص خوف میں مبتلا ہے اگر آپ فی الحال خوف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس خوف سے نجات عطا فرمائے گا اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے آزادی عطا فرمائے گا اور گمبد خضرہ کی زیارت انشاءاللہ اللہ آپ کو پیارے حبیب علیہ السلاۃ وسلام کی شفات نصیب ہوگی کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے حق کے ترجمان ہے منظار قبری وجبت لگو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفات لازم ہے تو غمبد خضرہ دیکھنا غمد خزرہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے حصے میں آرام فرمائے بیاہی نہیں اسی کے اوپر غمد خزرہ ہے اس کا دیکھنا بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے اللہ تبارک آپ کو اس خواب کی برکتیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا ہماری تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت میں بھی بلکہ مدنی چینل کے تمام ناظرین تمام رسول کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں مدینہ منورہ کی باد حاضری نصیب فرمائے اور حقیقی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ گمبد خزرہ کی زیارت کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ویکلام ان کا نام تو میرے پاس نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ خواب اچھا ہے کہتے ہیں کہ خواب میں مسجد کی صفائی کر رہے ہیں تو صفائی کرنے کی کیا تعبیر ہے کسی نے دیکھا کہ وہ مسجد کی صفائی کر رہا ہے جھاڑو لگا رہا ہے یا مسجد سے گرد و غبار کو دور کر رہا ہے تو چونکہ اس کی تعبیر اچھی ہے خواب بھی اچھا ہے اس لیے ہم نے اس کو سلسلے کا حصہ بنایا ماشاء اللہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے جنہوں نے بھی یہ خواب دیکھا کہ مسجد کی صفائی کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے یعنی جو شخص دیکھے کہ اس نے مسجد کی صفائی کی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرمائے گا اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرماتا ہے وہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اذا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے جلح خادم مسجد تو اللہ تعالیٰ اس کو مسجد کا خادم بنا دیتا ہے سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجیے اس حدیث پاک پر میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حق اور پر کہ مسجد کے خادم کو کتنی بڑی آکا علیہ السلاۃ السلام نے فضیلت عطا فرمائی ہے در حقیقت مسجد کے خادم کے لیے فضیلت ہے مگر ہماری نظر کا قصور ہے ہم مسجد کے خادم کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں مسجد کے خادم کو بہت معمولی سا فرض سمجھا جاتا ہے اس کام کو بہت معمولی کام سمجھا جاتا ہے کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے اور جو کسی کام کا نہیں ہوتا بس یہ ایک عرف بن چکا ہے مطلب جو امامت بھی نہیں کر سکتا جو موذنی بھی نہیں کر سکتا جو علم دین حاصل بھی نہیں کر سکتا کچھ پڑھا بھی نہیں سکتا کچھ پڑھ پڑ بھی نہیں سکتا تو اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ چلو مسجد کی صفائی کے لیے حالانکہ مسجد کی صفائی یہ ایک بہت ہی مبارک کام ہے اور محدثین جو علم حدیث کے بڑے بڑے ماہرین گزرے ان کی سیرت کو دیکھ کر اور ان کی تاریخ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ علم حدیث کے ماہر تھے مگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے حصول کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے مسجد صاف کی علماء صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اگرچہ باقاعدہ مسجد کے خادم نہیں تھے مگر فضیلت کے حصول کے لیے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے مسجد کو صاف کیا تو اگر آپ کے علاقے کی مسجد میں خادم اگرچہ مقرر ہے مگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے حصول کے لیے کبھی مسجد کو جھاڑو دیں مسجد سے غرد و غبار کو دور کریں مسجد سے ناپسندیدہ چیز کو دور کریں تو ان شاء اللہ آپ کو اس کی ضرور برکتیں ملیں گی اور کرم ہوگا اور ایسا کرنے والے کا اللہ تبارک و تعالی حافظہ کھول دیتا ہے کبھی فرما دیتا ہے اس کے دل کو مضبوطی عطا فرماتا ہے اور اس کو نہ جانے کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اس عمل میں انشاءاللہ شاء اس کی برکتیں بھی اتنی ہی ملیں گی کام تو ترقی کا ایسا ہے کہ اب مسجد میں جھاڑو دینا چار لوگ دیکھ بھی رہے ہیں پتہ نہیں کیا بولیں گے کیسا لگے گا مگر بات یہی ہے کہ اس مقام پر یہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب ہے بعض مقام پر اور کبھی کبھی شریعت ہمیں اس سے منع بھی کرتی ہے مثلا اگر اسی مسجد کے اندر لوگ بہت سارے لوگ جمع ہیں اور جو ہے جو مسجد کے امام صاحب ہیں یا جو خطیب صاحب ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں کی ایک عزت ہے اور لوگ ان سے بہت اچھے اندازے ملتے ہیں اب اگر وہ لوگوں کے سامنے مسجد میں جھاڑو دیں گے اگرچہ کام بہت اچھا ہے مگر چونکہ لوگوں کی اس وقت ذہنیت بدل چکی ہے سوچ بدل چکی ہے اور صحیح مسلمان ایک صحیح سمند میں چلنے والا وہی ہے کہ جو لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرے اور لوگوں کی عقلوں کے مطابق کام کرے تب چونکہ لوگوں کی عقل تسلیم نہیں کرتی لہذا اس وقت یہ کام نہ کیا جائے اکیلے میں بے شک کریں جب کوئی بھی نہ ہو بہرحال ہر مسلمان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مسجد کی صفائی ضرور کیا کریں اس کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس خواب دیکھنے والے کو بھی اس کی برکتیں نصیب کریں اور حقیقت میں جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالی اسے بھی اس کام کی برکتیں نصیب فرمائیں اگلی ای میل کو اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں رحیل بھائی انہوں نے ہمیں ای میل کی ہے کہ ان کی ایمیل کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مسجد حرام میں دیکھا اس حال میں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں بات ہی ایسی ہے اپنے آپ کو مسجد حرام میں دیکھا طواف میں مشغول ہیں سبحان اللہ طواف سے فارغ ہوئے پھر عمرے کے جو ارکان ہیں وہ ادا کیے پھر اس کے بعد مساح میں گیا پھر صحیح کی سبحان اللہ عمرہ ادا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو یہ دیکھا اور بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ راہیل بھائی اور جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہو اس کے لیے اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمرہ یہ ایک ایسی پیاری عبادت ہے کہ مسلمان کو جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کو اس عبادت سے بڑا ہی لطف حاصل ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے خود کو حرم شریف میں دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو آفتوں سے معمون فرمائے گا آفتوں سے محفوظ ہو جائے گا آنے والی آفات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے اور عمرہ کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شاء اللہ خواب دیکھنے والے کو عمرے کی یا حج کی سعادت نصیب فرمائے گا کیونکہ یہاں پاکستان سے جانے والے جو بھی جاتے ہیں وہ عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں تو حج میں عمرہ بھی آ جاتا ہے تو اللہ تبارک العالیٰ عمرے کی یا حج کی سعادت نصیب فرمائے گا عمرے کی کیا بات ہے کہ اللہ تبارک العالیٰ کے پاک در میں حاضری ہو حرم پاک میں مسجد حرام میں داخلہ ہو مطاف کے اندر ہم اتریں اور ہمارے سامنے کابۃ اللہ مشرفہ حجر اسود کے سامنے پہنچیں اور وہ وجدانی کیفیت آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو اور بس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اور کوئی بھی ذہن میں اور دل میں نہ ہو غیر اللہ سے بالکل بے نیاز ہو کر اور پھر اس حال میں ہم طواف شروع کریں اور سات چکر مکمل کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم پر آ کر نماز ادا کریں ملتظم سے لپٹ کر دعائیں مانگیں اور پھر ملتظم وہ جگہ کے جو خانہ کعبہ کے دروازہ اور حضر اسود کے درمیانی جو دیوار ہے وہ ملتظم کہلاتی ہے اس کو لپٹ کر دعا مانگنا پھر اس کے بعد آب زمزم پینا اور مسا جا کر صحیح میں جا کر اور صفحہ مروہ پر جا کر صحیح کرنا سبحان اللہ کیسے مناظر ہیں خواب میں دیکھے تو جیسے یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی حقیقت میں جب مسلمان جاتا ہے چاہے اس کی زندگی کیسی کیوں نہ گزری ہو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی زندگی اچھی گزارے مگر وہاں جانے کے بعد ایک دل کی دنیا بدل ہی جاتی ہے خصوصا رمضان المبارک کا اگر عمرہ ہو رمضان المبارک کی حرم کی حاضری ہو رمضان المبارک کی مسجد نبوی کی حاضری ہو تو اس کے تو مناظر ہی الگ ہیں اس کی تو کیفیت ہی الگ ہے اس کا سرور ہی الگ ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مکے اور مدینے کی عبادت حاضری نصیب کرے اور ہر عاشق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم زندگی میں ایک بار رمضان المبارک میں مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے اور آپ سب کے حق میں قبول فرمائیں تو راہیل بھائی ماشاءاللہ اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی برکت نصیب فرمائیں ایک یو کے سے ہمیں ای میل ہے اسے بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و و <سلام> یو کے سے ہمیں ایک اسلامی بہن نے ای میل کی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ میری پھپی نے میرے پاس آئی میری پھپی میرے پاس آئی اور انہوں نے آ کر میری گود میں ایک بچہ دیا بچہ میری گود میں ڈال دیا اب اس کی کیا تعبیر ہے خواب میں بس پھپی آئی اور انہوں نے بچہ ان کی گود میں ڈال دیا تعبیر ضرور بتائیں گے انشاءاللہ اگر تو واقعی بچہ تھا بچی نہیں تھی کیونکہ دیکھیں خواب میں بچی دیکھنے کی تعبیر الگ ہے بچے کو دیکھنے کی تعبیر الگ ہے اس لیے میں واضح کر رہا ہوں کہ اگر واقعی وہ بچہ تھا یا کچھ معلوم نہیں تھا آپ کے ذہن میں یہ ہے تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کوئی ذہنی پریشانی کوئی زندگی کے اندر کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہو سکتی ہے مگر بچہ آپ کو پھپی نے لا کے دیا پریشانی پھپھی کی طرف سے نہیں آئے گی یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پریشانی پھپی کی طرف سے آئی ایسا سوچنا بھی بدگمان، بدگمانی ہے کسی بھی طریقے سے پریشانی آ سکتی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی پریشانی آنے والی پریشانی کو آنے سے پہلے ہی دور فرما دیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں کچھ نہ کچھ دیں تو انشاءاللہ شاء ضرور کرم ہوگا مبارک مہینہ ہے اور مبارک مہینے میں صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ شاء صدقے کی برکت سے بلا ٹل جاتی ہے حدیث سے پاک بھی ہے کہ صدقہ بلاوں کو ٹالتا ہے تو انشاءاللہ بلا ٹل جائے گی جب بلا ٹل جائے گی تو انشاءاللہ پریشانی بھی نہیں آئے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محترا پیرے اسلامی بھائیوں ابھی بھی کچھ ای میلز جو کہ ہمارے سلسلے کی باقی ہیں مگر چونکہ وقت اختتام کو پہنچا تو انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اگلے سلسلے میں ان کو شامل کریں گے کالز بھی شامل کریں گے ای میلس کو بھی انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ بھی ہمیں اپنا خواب ریکارڈ کروانا چاہیں تو ہمیں اس نمبر پر فون کر لیجئے اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ہمارے ای میل ایڈریس پر ای میل کر دیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو آپ کی خواب کی تعبیر بذریعہ ای میل ہی رپلائی کر دی جائے گی آپ اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں ضرور نوازیں کہ بعض اوقات یہ ہمارے لیے بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگتا ہے اس کے علاوہ دیگر سلسلوں کی بھی فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ایڈریس آپ کے سامنے تو فیڈ بیک بھی دیجیے اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی جو کہ اس وقت اس پرفتن دور میں ایک ایسا کام کر رہی ہے ایک لوگوں کو اور اسلامی بھائیوں کو سلاد و سنت کی راہ پر جمع کر رہی ہے نیکیاں کرنا آسان کر رہی ہے تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جہاں موقع ملے شریک ہو آپ دنیا کے کسی خطے میں جہاں آپ کو معلوم ہو اسلامی بھائی جمع ہوئے وہاں جمع ہو جائیں چاہے وہ ہفتہ وار اجتماع ہو چاہے وہ مسجد اجتماع ہو بڑی راتوں کے اجتماعات ہوں کوئی بھی اجتماع ہو اس میں شریک ہوں اس میں ساتھ مانگے جانے والی دعا مانگے انشاءاللہ شاء ضرور فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم